دیکھیے عموماً یہ جہال جہالیت جو ہمارے یہاں بلکہ جہالت ہے وہ یہ ہے کہ بعض جگہ چھری پر لکھ دیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اب ان کے ذہن میں یہ کہ اس سے چھری سے ذبح کریں گے نا تو جانور حلال ہو جائے گا بولنے کی ضرورت نہیں یہ تو جہالت اور کسی چیز پر اگر کل میں طیبہ لکھا ہے اللہ کا نام لکھا ہے اس سے جانور ذبح کرنا جائز اس لیے نہیں کہ بہتا و خون حرام ہے تو کون آدمی گوارا کرے گا کوئی حرام چیز کل میں طیبہ پر لگائے کیسے گوارا کرے گا اس لیے جس پر عبارت لکھی ہے اس سے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا کہ بہتا و خون منصوص ہے قرآن سے کہ وہ حرام ہے تو اس لیے اس کو بطور تبرک کہیں رکھ دیا جائے اس کو استعمال بھی نہیں کیا جائے بلکہ ہمارے علماء جو یہ بھی لکھا کہ جس پر عبارت لکھی جائے کوئی اس کپڑے کو بھی نہ پہنا جائے جیسے بالوں کو دیکھا میں نے باہر یہ کلمہ شریف لکھا ہوا اور بنین پہنے ہوئے بھائی بنین کا پسینہ لگ رہا ہے غلازت لگ رہی ہے اور کلمہ طیب آپ نے لکھا بلکہ ہمارے علماء نے یہ تک لکھا جو تکیہ ہوتا ہے نا گاؤ تکیہ اس پہ لکھا ہوتا خوش احمد اس سے پیٹ لگا کر کے بیٹھنے کو بھی علماء نے منع کیا جس دسترخان پر کوئی شیر اشار لکھے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا خان جو بازار ملتے ہیں اس پر رکابی رکھنا ماض اللہ اس پہ چلنا ہمارے یہاں تو ایک عام رواج ہے آپ حضرات بھی اس پہ غور کریں درستر خان بچھایا جاتا ہے اور ایک آدمی درستر خان ہی پر چل کر کے روٹی رکھتا ہے پیر رکھتا ہے وہ رکھتا ہے تو ہماری یہاں میں آپ جانتے ہیں, دکن حیدرآباد کا رہنے والا ہوں تو ہماری یہاں یہ رواج ہے کہ کوئی آدمی اگر دستر خان پر چلے تو لوگ دستر خان سے اڑ جاتے اس پہ کھانا نہیں کھاتے یہ ادب کیا جائے دسترخوان کا اس پہ عبارتیں اگر لکھی جائیں کوئی شیر اشار لکھے جائیں اس پہ کھانا کھانے کو ہمارے علماء نے منع لکھا کوئی عبارت تکیہ پر ہو اسے ٹیک لگانے کے لیے علماء نے ہمارے منع لکھا اب یہ تو بے ای آپ کہہ رہے کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور اس سے اگر ذبح کیا جائے یہ تو ظاہر کہ حرام ہے بہتا وہ خون حرام ہے اور اس سے کلم طیبہ کی بے ادبی ہوگی اسے توبہ کرنی چاہیے جی بولیے